اب آپ اس مبارک سلسلے کا انیسواں فرمائیں صحابہ کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا اور ان کی زبان سے نکلا کالو الوکیل یہ وہ کلم مبارکہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے جب آگ میں ڈالے گئے کہا تھا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 ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ہی دفعہ صحابہ کی آزمائش <تصفح> اچھا تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے لیکن ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے صرف معاف نہیں کی بلکہ آپ کو اس کے بعد بھی حکم دیتی ہے کہ اب بھی جب کوئی مسئلہ ہو تو شاہ روم فی الحے کے, کے بغیر کوئی قدم تو سرکار تو جہاں اللہ دبارک و تعالی نے گو عہد میں پہلے بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی کفر بھاگ کیا لیکن مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی حضور پاک کے فرمان کے میں کتاہی ہوئی اس کا انجام شکست پھر شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا اور ایک خاص انعیت بدر پہ ہوئی کہ اِذْ يُغَشِّكُمُ النُعَاسَ أَبْنَةً مِّمْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم من السَّمَاءَ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 وقفے کے بعد الحمدللہ دروس سیرت نبوی کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے پھر شروع کر رہے ہیں چونکہ رمضان المبارک اس کے بعد موسم حج پھر حج کے مصروفیات درس تو الحمدللہ للہ آج پھر ہم اپنے اس دروس کی جن کا تعلق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 تولابا کا کام ہوتا تھا کہ وہ سبق یاد کریں اور کہیں کہ کام نے چھوڑا تھا آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں استاد یاد کرتے یہ ہمارے ساتھ حرم میں بھی ہوتا ہے یعنی اگر ایک مہینہ چھٹی کے بعد ہم سبق شروع کریں دس طلبا سے پوچھیں کہ بھائی ہم نے کس آیت پہ سبق روکا تھا تو ہر آدمی نے جگہ بتا اللہ تبارک وہ تعالیٰ کیا یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں ہوتا ہے حرم میں بھی ہوتا ہے تو بہرحال میں نے اس لیے ایک پس منظر عرض کر دیا کہ تاکہ اگلی بات سمجھنے میں جب تک سابقہ تسلسل ذہن میں نہیں آئے گا تو بات سمجھ گئی تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا حویی ابن اختب ان کا بہت بڑا سردار اور بہت پڑھا لکھا تو ہویبن اختب اور سلام ابن مشکل یہ دونوں جو تھے انہوں نے اپنے ساتھ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 وہ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ تیر انداز جو تھے وہ دروازہ نہ چھوڑتے تو آپ تو جنگ ہار چکے آپ تو بھاگ رہے تھے وہ تو ان سے اتحادی خطا ہو گئی انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس دروازے پہ ہم نے اس وقت تک قائم رہنا ہے جب تک جنگ نہ جیتی جائے جب دیکھ لیا بھی کافر بھاگ رہے انہوں نے کہا آپ کھڑے رہنے کی کیا ضرورت چلو بھائی ہم بھی مالے غنیمت اٹھا ل تو ان لوگوں نے وہ دروازہ خالی کیا تو خالد من ولید نے اکب سے حملہ کیا تو, نے کہا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے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 تم کیا چاہتے اس نے کہا کیا چاہتے ہیں بھئی اب ہم مل کے بدلہ نہیں مسلمانوں سے ابھی تک ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی کہ مئو کم بھی کہ چلو اگلے سال بدر میں پھر لڑائی ہوگی تم بھی آ جانا ہم بھی آ جائیں پھر بھی تم گئے تم نہیں گئے حضور پاک تو آ گئے بدر وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں تو اب بھی اتنا دمخم موجود ہے کہ وہ مدینے سے چل کے بدل آ گئے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 ہمارا دین بہت اچھا ہے اب اس پہ ہم خوش ہو کے آتے ہیں اب وہی نہ بات کیوں ایسا کیسے مقابلہ ہیں اگر ان کا دین اچھا ہے تو پھر ہم کیوں لڑتے رہیں بھائی ہاں اگر ہمارا دین اچھا ہے اسی لیے جب تک کہ آدمی کسی کو کسی مذہبی نقطۂ نظر پر اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہ کرے اس وقت تک نہ تحریکیں چلتی ہیں اور نہ کوئی بندہ جان دیتا اسی لیے یہ آپ کے سیاسی لیڈر جو ہے نا یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں جب ان کو تاریخ چلانی ہو تو پھر یہ علماء کے دروازے پہ موری صاحبان کے دروازے پہ مدارس کے دروازے پہ آ کے یہ دین والے آدمی تھوڑا سا تو آگے آئے نا تاکہ لوگوں کو ہم کہہ سکیں کہ بھائی ہم تو نظام میں مصطفیٰ کے لیے لڑ لیں تو جب حضور کے نظام کی بات آئے گی تب لوگ جانتے ہیں کہ ایسے کو پاگل تھوڑا ہو گیا کسی لیڈر کے لیے مر جائے اگر مرے گا تو ہر کوئی کہہ کہ گیا یار مرتوت ہے خودکشی کر کے حرام موت مر گیا دفاع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 میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ پیش آیا تو اپنے صحابہ سے مشہور اپنے صحابہ سے رائے لیں حضور پاک نے تمام صحابہ کو بلایا سیدنا ابو بکر سید عمر سیدنا عثمان سیدنا علی بڑے بڑے عجیل صحابہ تمام صحابہ اکٹھے ہوئے حضور پاک نے ان کو خبر دی اور بتلایا کہ اس طرح ہمارے خلاف ایک بحاذ بن چکا ہے اور یہود مشرقین احابیش اور بنوغت فان بنو سلیم بنو فزارہ یہ تمام قبائل مل کر مدینے پہ حملہ کیا آپ بتائیں صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی حضرت سلمان فارسی ببی اللہ تعالی تعالیٰ کڑے ہوئے ان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں فرمایا کہ ہاں بات کر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 اب بھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں نا کہ یہ مثلاً مدین تو رسول کے در حرم کہاں ہے حضور کے زمانے میں تو بس یہی شہر تھا نا جتنا حرم ہے بلکہ یہ سمجھیں کہ اب حرم بڑا ہے اور اس کے بعد آبادی میں کچھ آبادی تھی اسی طرح اونابیا میں کچھ آبادیاں تھی اسی طرح جانب عہد میں کچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں یہ ودینہ منڈور تھا تو اس طرف خندق آ کر کیوں کھودی گئی اس میں بڑے بڑے اولاما جو پڑھاتے ہیں نت الجھ کے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 اور یا اللہ مہاجر انصار کی مفرد فرما یہ صحابہ گا رہے ہیں رجز پڑھ رہے ہیں اور کھود رہے ہیں اور کھدائی ہی ہو رہی ہے اور, اور یہی وہ موقع ہے جس پہ عبداللہ ابن روح کی وہ مشہور رجز جو صحابہ نے پڑھی اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو سرکار دو جہاں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے واللہ لول اللہ کہ یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم آج نہ نوازیں پڑھتے نہ خیراتیں کرتے وہ انضلن سکینتن علینا یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی برسات کر دے اور اگر ہم نے کافرونی اندا ابینا ابینا ابینا اگر کافر ہمیں بلائیں کہ سلو کر لو تو ہمارا کھلا انکار ہے کھلا انکار ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور حضور بھی ملتے تو و رفاسوتا ہو۔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 اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں تشریف لائے با صبہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی ضرب ماری تو ریزہ ریزہ ہو گیا جیسے ریت ہو ٹوٹتا تھا وہ پتھر ایسے ریزہ ریزہ ہوا کہ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 صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق سخر ایک بڑا شدید سخر بہت بڑا سخت اور حضور اگر ہماری پوری خندک میں چار ہم نے خدائی کر دی ہے اور درمیان میں ایک ٹکڑا رہ جتنا تو خطرہ ہے نا اسی سے دشمن بور کر سک کامیاب تو تب ہوں گے ہم جبکہ خدائی ہماری مکمل ہو اب جب وہ پتھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف آئے آپ نے پھر اپنے ہاتھ مبارک میں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 حضور نے دوسری زرف ماری تو دوسری روشنی نہیں. اور اللہ اکبر صاحبہ سر خرسوں حضور نے پوری آواز سے کہا اللہ اکبر آپ نے پھر تیسری ماری اس سے پھر روشنی نہیں کہا. اللہ اکبر اور ریزا رضا صابا نے کہا حضور ہم نے سمجھ نہیں آئی ایک تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ اتنی بلند آواز سے تو آپ نے کبھی بھی اللہ اکبر نہیں کہا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 وہ پورا علاقہ دکھلایا گیا مجھے روم کا کہ وہاں تک میرا اسلام جائے ہے جب میں نے دوسری زرم ماری تو اللہ نے مدائن فارس کا علاقہ دکھایا کہ میرا مدنی یہ بھی تمہارے زیرے نے جب میں نے تیسری زر ماری تو مجھے سنا اور یمن کا علاقہ دکھایا گیا کہ یہ بھی اسلام کی ہیں ہیں کہ اب حالانکہ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے کندک ہوتی جا رہی ہے جان بچانے کے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 اور تو کچھ نہیں ہے کم از کب جب ٹھنڈا ٹائم ہوگا یہ پتھر ٹھنڈا ہوگا تو کچھ اس کی ٹھنڈک سے بھی ہمیں فائدہ پہنچتا تو اس لیے صحابی نے کہا برف آ سو بہو کیا رسول اللہ ہماری یہ حالت ہوگی برف سو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک نے بھی اپنا کبھی سبارک اٹھایا تو آپ نے دو پتھر آپ نے فرمایا کہ تم نے تو ایک پتھر باندھا ہوا ہے نا میں اللہ کا نبی ہو کر بھی تو دو پتھر باندھے ہوئے ہوں اللہ کا شکر کرو اللہ آزمانا چاہتے ہیں تم کیا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 یا تو آپ چوتھے ہوں یا آپ پانچ اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے حضور نے اپنے کپڑے مبارک جھاڑے اور خندق سے باہر آئے خندق کے کنارے پہ کھڑے فرمایا یا دعوت ہے جابر آؤ سب کٹے ہو جاؤ جاب کر تمام صحابہ کام چھوڑ دیں جابر کی دعوت ہے حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو پاؤں ترے زمین نہیں کرتے میں نے اجازت نہیں میں نے کہا حضور میں گھر جا کے ذرا انتظام کرتا ہوں کہا ٹھیک ہے میں دوڑا آیا تو میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑئی ہیں بیو نے کہا ماں بھی کہا جابر کیا ہوگا پانچ آدمی کا ہمارے گھر میں کھانا حضور سارا لشکر لا رہے ہیں وہ تو چار سو آدمی آ رہا ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اکبر تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے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 تو تھوڑی دیر کئی دن گزرنے کے بعد پاکا پھر شدید ہو گیا تو بی بی آمرا بنت روا ان کو پتا چلا تو ان کے پاس کچھ تھوڑی سی کھجوریں تھیں کوئی ایک کلو دو کلو وہ کہ انہوں نے وہ کھجوریں بھیجی کہ عبداللہ اپنے روا اور باقی اس کی فیملی کے لوگ جو تھے وہ سب وہیں پتھر پہ کام کر رہے تھے ان نے کہا کہ کھجورے میرے گھر والوں کو رشتہ داروں کو دے دو تاکہ وہ بےچارے کچھ تو گزارا کریں جب ان کے پاس کھجوریں آئیں تو ان نے کہا کما لے ہم کیسے کھا سکتے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 اور حضور کے ساتھ کتنے آدمی تھے سارے جمع کرنے کے بعد تین ہزار تین ہزار بھی سارے مخلف نیت اس میں شامل کل تین ہزار آدمی جمع اور مدین منورہ میں حضور پاک نے حکم دے دیا کہ جتنے بچے ہیں عورتیں ہیں اور جتنے معذور بوڑھے ہیں وہ ایک بڑے قلعے میں بڑے گھر میں جمع ہو جائیں تاکہ علیحدہ علیحدہ نہ ہوں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 میرے آقا پر اور آپ کے پرمانوں پہ پر کیا گزری ہوگی کہ جب صبح کو اٹھے تو صرف تین سو آدمی کے ساتھ اور باقی سب گھروں میں چلے گئے پکے مسلمان صحیح اور مسلمان لیکن پاؤں درس گئے اسی لیے قرآن کہتا ہے نا زلزلو زلزال یہ وہ تھا ابتلاح مومنوں پر کہ ہل گئے زمین میں اسی لیے قرآن نے نقشہ کہ کم من کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی دونوں طرف سے تمہیں گھیرے میں دے لیا آنکھیں تمہاری پھٹی کی پھٹی رہی وہ بالغت کلو بول ہناجر اور جب تمہارے دل جو تھے نکل کے یہاں گرے میں اور اس وقت تم گمان کرتے تھے اللہ پر گمان کرنا کہ آئے ہم اس حال میں خدا, ہماری مدد کب کرے گا خدا کی مدد کب آئے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 اور اس کے بعد جلائے بنی نظیر اور اس کے بعد غزوہ عہد تک ہم پہنچے غزوہ عہد کے بعد جلائے بنی نظیر کے بعد غزوہ خندق غزوہ خندق کو غزوہ خندک بھی کہا جاتا ہے اور غزوت الحزاب بھی کہا جاتا غزوہ خندق کو خندق تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھدوانے کا حکم دیا اور خندق کھدوائی گئی اس لیے اس مناسبت سے اس غزوے کو غزو خندق بھی کہا جاتا غزوہ اور سرایہ میں فرق ہی یہ ہوتا ہے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 تم نے ایسے دل میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیا ہے کہ میں کیوں ہو تو اب اس نے ایک چبتی ہوئی بات کی اس نے کہا ہاں ان من جشیشتک کہ تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہارا کھانا دسترخوان پہ کوئی اور نہ کھائے بخیل ہو نا تم جلیل آدمی ہو نا تم گھٹیا آدمی ہو سردار ہو تو کیا ہوگیا اب اس کو خیرت جا کی اچھا مجھے تانا دیتے اس نے کہا جاؤ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 اب اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو بات ہی ختم ہوگی وہ جنوب شرقی جو ہے وہ تو محفوظ نہ رہا مدین منورہ کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دو حکم جاری فا. ایک تو آپ نے سعد ابن معاذ اور سعد سادن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں سعد اور حقیقت بھی سادھ تھے